صحمن الحمۃ الرحم و رحمت اللہ وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در خطاب شریف میں سے اور حمسہ میں اور دراصل دعوت شریف کا مجموعی طور پر ایک درس نمبر ایک اور دعوت شریف کا اوراد حمسہ میں سے اور حمسہ کا درس نمبر پینتالیس سے 48 ہاں جی اور اس میں ہمارے دعات شفوں سے پہلے اس موضوع پر ہم نے تھوڑا سا درس دینا چاہا کہ وسیلہ کرا دینا امبیا علیہ السلام کو امیہ الویت علیہ السّلام کو برغان دین اولیاء الہی کو وسیلہ کرا دینا شرن جائش ہے اس موضوع پر قرآن سے آپ کو دو درس دے دی اور حدیث سے درس اور برغان دین کے امیر کبیر علیہ الرحمٰ اور تعلیمات کی روشنی میں جو ہے خود دعوات شریف سے مختلف موقعوں سے اور مادہ قربات سے ہم نے آپ کو ہم جی کل ایک درس دے دیا تھا اور ابھی اسی سلسلے کا دوسرا درس ہے کہ امیر کمبیر علیہ رحمٰ کے اپنی تعلیمات کی روشنی میں دعوت ہی کے اندر آپ نے کتنے موقعوں پر جو ہے وسیلہ جو ہے قرار دیا امبیہ السلام کو اول الہی کو آپ نے اپنے جواب میں وسیلہ قرار دے دیا ان میں سے جو ہے خود میں نے دس نقطے جن کی تعلیمات روشن میں نہ جب میں میں سے چوتھا نقطہ جو ہے دعوت شریف میں سے وسیلہ قرار دینے کے حوالے سے امیر کا بیر علیہ نے عمل ان وصلہ قرار دے کے ہمیں پیش کیا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے آپ نے جو چیز وسیلہ قرار دیا ہے کہ ہے کہ آپ نے جو ہے دعوت شریف میں سلسلے اہاب کے اختتام پر سلسلے اظہار جو تمام رضان کے نام ذکر کرنے کے بعد دینی و دنیاوی ہاں جی یہ عام ہے دینی و دنیاوی ظاہری باطنی ہر قسم کی حاجات پوری ہونے کے لیے اور قبول ہونے کے لیے ہم نے سلسلہ صاحب کے تمام اولیاء کرام کو امویۃ علیہ السلام کو سب کو وصلہ کرا دیا ہے چنانچہ فرماتی سلسلہ گرنے کے بعد آخر میں وہ ایشین اعینت و یاروی اور انہی اولیاء الہی سے ہم مدد چاہتے ہیں ہاں جی اور ظاہرین باطن دیناً دنیا ن جی ظاہری کاموں میں باطنی کاموں میں دینی جنوبی سب کاموں میں اے اللہ ہم مدد چاہتے ہیں بے حرمت ہا اللہ ان کامل اولیاختاب اللہ افراد جو کہ اولیاء کا مراتب ہیں آخری درجہ آختاب ہے سب سے نیچے جو مومن کے زمرے میں آتا ہے اسے درجہ بالتر تو آفتاب سے لے کر افراد تک تمام کامل اولیاء کے حرمت کا واسطہ ہاں جی بحرمتِ ہا تک برمت یہ لفظ اللہ تمام اولیاء کمل اقتاب افراد کا میں ان کو وسیلہ قرار دیتا ہوں اللہ ان کے حرمت کے واسطے تو ہماری جو ہے ظاہر باطنی دنیاوی دینی ہر حاجت کو پورا فرما ان اولیاء الہی کا واسطہ تو اس میں بھی آپ نے اولیاء الہی کو وسیلہ قرار دیا ہے ہاں جی اسی طرح مولا دو نمبر پانچ جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی جو ہے عملاً ہے مولانا امام زین کی دعا میں زین العابدین علیہ السلام سے دعا نقل ہے دھاوت میں اس میں خود مولا امام علیہ زین العابدین علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو وسیلہ کرا دیا ہے دے کا جہنم کے آگ سے چھٹکارا مانگا ہے مطالعنِ اصل کا صبر جمیل فرجن قریبن والی دعا آپ پر کیا جائیں دوا شریف میں جو دعا زمام جناب دین کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد آخری پیراگراف میں یہ ہے کہ الہی بے حقل حسین الٰی بے حقیل حسین واقعی و جد ہی و جدت ہی واب ہی و ام ہی ہاں جی و بنی ہی و شعت ہی و موالی ہی خلیس یہ دعا جو ہو انہیں وسیلہ قرار دے اور دعا دعا کرتے وقت آخر میں اے اللہ الہی میرا اللہ بھاکن حسین علامہ حسین کے حق کا اور آپ کے بھائی کے حق کا واسطہ آپ کے جو ہے نانا کے حق کا واسطہ آپ کے نانی کے حق کا اور آپ کے ہاں جی پدر بجگوار کے حق کا واسطہ مرضی عضرت اظہر کے مادر گرامی کے حق کا واسطہ آپ کے اولادوں کا حق کا واسطہ آپ کے پیروکاروں اور دوست داروں کا حق کا واسطہ اور آپ کے جو ہیں تمام اولادوں کا اور آپ کے چاہنے والوں کا حق کا واسطہ النار اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے چھٹکا رہا تھا فرما مام جو نابین علیہ السلام ان تمام حادثوں سے وسیلہ ان سب کو وسیلہ قرار دے کر ہمارے ہمارا ہمارے علم علیہ السلام کی زندگی ہو ہے ان کی تعلیمات ہمارے لئے ہو جاتے ہیں انہیں کے راستے پر چل کر ہی ہم نے اپنے آخرت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے ہم نے ان اس پھر اللہ کے راستے پر چلنا ہے ان کا راستہ اللہ کا راستہ ہے ہاں جی محمد المحمد کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے اس لیے اللہ نے اللہ کے پیارے نوین قرآن اور آلود کے دامن تھامنے کا بھی حکم دیا تو یہاں پر مولانا حسین عبدین السلم مولا امام حسین اور آپ کے تمام خاندان کا واصلہ دے کر دعا کرتے ہیں خلصنا من النار اے اللہ علہم جہنم کے كے سے چھٹكار دے دے تو يہ اس ميں بھى وصلہ كرا ديا جيب ہاں جى جی تمام پنج پاک علیہ وسلام كو ہرتا محمد صلی اللہ علیہ السلام کے باقی اولادوں کو آپ کے دوست داروں تک كو وصلہ كرا ديا اور نمبر چھ نوت نمبر چھ جو اسى دعوت کے اندر اسی طرح نماز تحيت وضو كے ہاں اس دعوت شریف کے اندر نماز تحيّ وضو كے شہزۂ شكر ميں ال بیت علیہ السلام کو وسیلہ کو جو ہے توبہ کی قبلیت کے لیے وسیلہ کرا دیا ہے الد کے وسیلہ کرا دے کر اللہ سے اپنی توبہ کی قبلیت کے لیے سوال کریں تو اس میں بھی البیت کو وسیلہ قرار دیا چنانچہ دعائے سرزۂ شکر کی نمایات ہے روک بہت سرزۂ شکر پڑھنے کے بعد سرجۂ شکر میں جائیں گے وہاں دعا کے بھی آخر میں یہ ہے الہی بحق الحسین علّہ علامہ حسین کے حق و وسطہ آپ کے بھائی کے واقعی وہ بنی آپ کے اولادوں کے حق واسطہ بھائی کے حق واسطہ ماں کی باپ کی اور جد نامدار کی ہاں رس، پیارے رسول کی حضرت حضر قبر جدت حضر قبرا کی شعتِ آپ کے پیروقارن کے موالی ہی یہ ماولی کے بہت سے معنیٰ آتے ہیں آپ کے آزاد کا ادا غلاموں کو بھی بولتے ہیں آپ کے چاہنے والے کو بھی بولتے ہیں پیروکار کو بھی بولتے ہیں ہاں اور آپ کے اولادوں کو بھی بولتے ہیں تو بالے یہ اللہ میری توبہ قبول فرما ان کا انتدر اس میں اللہ بحقم الحسین و باقی و بنی کے سب کو واسلہ دے اللہ سے کیا یہ مانے اللہ میری تو بالے یہ میری توبہ قبول فرما ان کا انتہ طوا بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے اور رحم کرنے والے بادشاہ تو اس بعد کے اندر بھی تمام جو ہے گھر والوں کے امام حسین اور آپ کے پوری خاندان کو آپ کے پنجن پاک کو سب کو وہ سلا قرار دے کر اللہ سے اپنی توبہ قبول کرنے کے لیے دعا کریں اس نقطہ نمبر سات جو ہے حضرت امیر کمبی علیہ رحمٰن دعوت شریف میں اس کے صفحہ نمبر ہاں پر سرم دعوت کی قبرستان پر پہنچ کر قبرستان پہنچ کر جو ہے کسی بھی قبرستان سے آپ کو گزار ہو قبرستان نے کر جائیں تو وہاں پر حضرت علیہ السلام کے ایک فرمان نقل کیا ہے اس میں جو ہے بھی محمد محمد کا واسطہ کرا دے کے اس قبرستان میں موجود مردوں کے لیے مؤخرات کی دعا ہے اور لالی فرماتے ہیں تم لبرستان میں پہنچیں گے تو یہ دعا کرو اللہ اغفر لنا وال کسی بھی شاخ قبر پر بیٹھ کر اللہ مؤف اللہ وال مگر ہو تو اور تو اللّہ مؤف اللہ ول اور اس خاتون کو اے اللہ اس مرد کو یا اس خاتون کو بڑھ دیں بے حق کے محمد اہل بیت محمد اے علم اللہ علیہ السلام نے یہ دعا سکھایا کسی بھی قبرستان میں آپ پہنچیں قبر پر پہنچیں تو اے اللہ جہل محف ال اگر مرد ہے تو وہ اس مرد کے لیے اگر خاتون ہے تو وہ اس خاتون کے لیے ہمیں بھا جو اور اس خاتون یا اس مرد کو بہ دے بحق میں محمد واویت آل محمد اے اللہ محمدالویت محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ تو اس میں محمد عالمحمد حقانیت کو ان کی جو ہے عظمت کو شان مرتبے کو وسیلہ قرار دے کر اس قبرستان میں موجود مردوں کی مغفرت کے لیے دعا کیا ہے ہاں اسی کے ذہن میں جو ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد آیت السی اور علم شریف نازلنا و اس کے علاوہ ایشورزاجا وغیرہ پڑھنے کے حقوں میں اگر کسی نے اس پورے عمل کو کیا تو اللہ تعالیٰ اس مردے کو قیامت تک سراب کرے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو معاشر کیا جائے گا تو اس دعا کو کر کے اس کی مغفرت کے اگر آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی گناہ کے بخش دے گا تو اس میں بھی محمد آل محمد کو وسلہ کرا دیا ہاں جی اسی طرح جو ہے کہ اہم ترین جو ہے کلام مولا علی دعوت شریف میں صفح نمبر چار سو پانچ پر مولا علیہ کے امیر علیہ حضرت مولا علیہ السلام کی کچھ ابیات نقل کیے ہیں دعوی شریف صبح چاہ پر ابیات حضرت میرم السلام علیہ السلام کے کچھ اشعار اس میں سے کچھ ہدایات ہیں وہ نقل کر رہے ہیں حضرت فضل علیہ السلام جو ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ بندے مومن جب بھی تمہیں دکھ درد غم اندھو ہو تو ہمارے پیارے تو پیارے نبی کو وصلہ کرا دے دو یعنی آپ کو وسیلہ کرا دے کر دعا کیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا ہر دکھ درد غم آندو اور پریشانیاں دور دور ہو جائے گا مولا علیہ السلام اس شعر میں ہمیں یہ حکم دے ہیں تو چلا جو سنا میں ہیں آپ فرماتے ہیں توسل بن نبی یہ فخر الخط بن یہ ہون ذات وسلا بن نبی آر دسا شعر ان میں بیچ میں یہ ہیں کہ اے بند توسل بن نبی تو وسیلہ قرار دے دو مولالی فرما رہے ہیں حکم دے رہے ہیں ہمیں ہاں جی یہ آئمہ کا حکم تو ہمارے حجرت ہے حضرنگرہ میں توسل بن نبی تم علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے دو تو فکل الخط بن ہاں ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کی دکھ درد غم یہ جی ہونا آسان ہو جائے گا تمہارے اعزاز توسلہ بن نبی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وسیلہ قرار دے گا یعنی ہاں فرماتے نبی السلّم کو تو ہمیشہ وسیلہ قرار دے دو تو تمہارا ہر مشکل ہر غم و غم اور ہر پریشانی آسان ہو جائے گا اضاط وسلمِ نبی جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ قرار گے تو اس مبارک کلامی مولا علیہ وسلم ہمیں فرما جب بھی تمہیں پریشانی ہو دکھ سکھ ہو مشکلات ہو تو مور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کرا دے گے کر اللہ کے درگاہ میں دعا کرو اس مشکل سے نکالنے کے لیے پریشانی سے نکالنے کے لیے تو اللہ تمہارا اللہ لے جو ہر مشکل آسان کر دے گا یا ہن اذا تو وصل نبی, نبی. جب تم نبی کو وسیلہ قرار دیں گے تو ہر مشکل فک الحد بن یعنی ہر مشکل پریشانی تمہارا آسان ہو جائے گا تو اس میں تو مولاء علیہ السّلام جی اسد آباد کے اندر کاشعار آمیر کبیر کا الرحمٰنگر مارے ہیں اور فلمارے مولاء علیہ السلام کے فلمارے مولا علیہ السلام ہمیں حکم دے رہے ہیں تمہیں ہر مشکل میں ہر پریشانی میں اللہ کے پیارے نبی کو وسیلہ قرار دے دو ہاں یعنی اور اسی طرح جو ہے خود اسی دعائیں جو ہے نقتہ نمبر نو جو ہیں انبیاء خس امبیا تمام انبیاء حسن حضرت محمد مصاحٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دس النعطۂت علیہ وسلم کے وشلہ نہیں برائے قبلیت دعا حاجات کرا دینا برغا ندین حسن حضم القبیر علیہ رحمہ کی نظر میں جائز اور صحیح ہونے کا واضح ترین دلیل جامع خود یہ دعا تشف ہو ہے دعا تشف جو ابھی ہم نے اسے توجہ دینا ہے اسی دعا تشور ہے اس میں جو ہے امیر کا ملان نے اس میں چادم معصومین علیہ السلام کے ان کو وسیلہ قرار دیا ہے بارہ امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضرت اس کے علاوہ حضرت حجیت القبرہ مشنِ اسلام جو حضرت حضرت قبر السلام اللہ مہات المن میں سے ہیں آپ کو بھی وسیلہ قرار دیا ہے اور حضرت جبیل امین علیہ وحی الہی کو امین الہی کو بھی وسیلہ قرار دیا ہے یعنی ان دونوں کو اس دعاتِ کے اندر جو ہے بعد میں جو ہے ہمیں حوصلہ کرا دیا ہے حضرت خرضہ کو شروع حصے میں اور جی ویلام علیہ السلام کو آخری حصے میں الہی بغرمتی والے حصے میں تو دو شعبوں بھی بہترین ایک دلیل ہے ہمارے لیے اور خاص طور پہ اس دعات کے اندر اور اللہ کے پیارے نبی ان حصیوں کی ضوابط کا بھی حوصلہ کرا دیا ہے ان کے زوات مقدسہ کو بھی وسیلہ کرا دیا ہے اور ان کے اعلیٰ اعلیٰ صفات کا بھی کرا قرار دیا ہاں ان کے جو ہے ان کے ذات کا بھی وسیلہ اور صفات کا بھی قرار دیا کہ یہ اچیاں اللہ کی نظر. کے نظریے اپنے ذات اللہ کے ہے ان کو وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے اور ان کے جو اللہ کے عملی جو نیک مالکدار ہیں اوشاب حسن ہیں صفات جالا جمیلہ ہیں ان کو بھی وسیلہ کرا دیا ہے تو یہ دعا تو شفت تو پورا وسیلہ ہی ہے اس کے لیے ہمارے لیے برج گاندین کی تعلیمات روشنی میں واضح ثبوت ہے اس کے علاوہ نقطہ نمبر دس دس پورا کرنے کے لیے میں نے یہ نقطہ بزمت کیا ہے امیر کبی علیہ رحمٰن نے رمضان مبارک کے آخری تاریخ تیسواں تاریخ کی دعا میں بھی رمضان مبارک کے روزے دیگر عبادات کی قبولیت کے لیے یعنی رمضان کے روزہ دیگر عبادات کی قبولیت کے لیے محمد علی محمد علیہ علی السلام کے وسیلہ قرار دیا امیر کبھی نے چین اس دعا میں آپ فرماتے ہیں اللّمد السیامی جی اللہ مجلسیامی اللّہ السیام بے شکر علامہ طرز و یرز رسول و آلو صاحب محکمۃ الحروم بسول ہیں اس کے بعد آ فرماتے ہیں بھحقِ محمد والب ن تاہرین تو اس دعا کے بعد بھی ہاں جی بحق محمد والم بحق محمد اے اللہ بھح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے آل پاک اللہ عال آل جو کہ طیب اور تاہر ہیں پاک و پاکزہ کے آل کا جو ہے حق کا واسطہ محمد عالم محمد پاک پاک و طیب ہیں طیب طاہر ہیں ان کے حق کا واسطہ اللہ میں قبول کریں اللہ اللّہ جلسیا میں اللہ کا قرار دے دے پر بدار میرا روزے کو شکر اور قبول کا روزہ قرار دے جس سے تو تیرا رسول اور ان کے اولاد اصحاب راضی ہو اس کے فروئی احکام اس کے اصولی احکام یعنی عقائد ایمانیات سے مضبوط ہیں آخر حرمات حضرت محمد اے اللہ حضرت محمد اور ان کے پاک پاکیزہ اولادوں کا واسطہ ہے کہ تو جو ہے اس دعا میں ہاں جی اولاد کا واسطہ ہے کہ تو میرے حاجت کو قبول کرے تو اس دعا میں جو ہے بحق محمد اور ان کے آل طیبین کو اور نام لے کر جو ہے وصلاء عمل امریکہ بی نے قرار دیا اور وصلا ثابت کر دیا ہے توجان گرامی امیر کا بیر علیہ رحمہ دعوت سے میں نے ایک سرسری اور نظر کی روشنی میں ذکر کیا لوگوں کو دس نوکات کسی دعوت شریف کے اندر مختلف موارد میں حضرت امیر کبیر جمدانی نے ہاں جی کسی میں پیارے رسول عجمۂ محمد عالم محمد کو اور کسی میں جو ہے تمام مولٰ علیہ السلام کو حضرت حضرت قبرا کو ایجوب الامین کو ان تمام حیثیوں کو وشلہ قرار دیا ہے تو ان تمام نوکات کو مدنظر رہنے سے اور ساتھ ہی آپ کو قرآن پاک سے دعا تین کیا اور عادیث میں سے جو ہے پیار رسول اللہ کے اپنی حیات میں بھی آپ نے جو ہے مشرے کا حکم دے دیا ہاں جی اور دعا کر کے قبول ہوا آپ کے حلت کے بعد بھی صاحب جو نے آپ کے یہاں سلا قرار دے دیا ہاں جی تو ان تمام جو ہے واقعات کو سامنے حدیث کو واقعات سامنے رکھیں تو پھر کوئی ہماری بزرگان جن کی تعلیمات کے مشرے میں قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں امبیا اولیا امیہ البید علیہ السلام حتم ملائکہ ان سب کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں دعا کرنا جائز ہونے میں کسی قسم کی شک شبانی ہے ان کو وسیلہ قرار دینے کے مطلب انہی سے ماننا نہیں بلکہ ماننا اللہ سے ان کو وسیلہ کرا دیتے ہیں بولتے ہیں اللہ ان کے وسیلہ کا حق کا واسطہ بول کے تو یہ ملکن جائز اور صحیح عمل نوباشی تعلقات روشنی کسی قسم کی شیخ شبہ کی گنجائش نہیں اللہ ہم سب کو دینی تعلقات کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیع تھا